حضرت سیدنا ابراہیم عباس رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار جنگل میں تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس پر نظر کی تو دل میں جو کچھ نفرت سی پیدا ہوئی اتنے میں اس نے کہا کہ میں نصرانی راہب ہوں تو روم صاحب آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں پر یہ واقعی اللہ والوں ہی کی شان ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی اللہ تبار کا مطالعہ کا باغی آ جائے تو ان کے دل میں قدرتی دور میں نفرت پیدا ہوتی ہے ورنہ ہمارے یہ سک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رائف سے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف میں آ جاؤ تو اس رائف نے کہا کہ دنیا جہاں میں تو آپ کا چرچا ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ ابھی تک کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں تو اس کی اس بات سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا تو آپ نے جو ہے وہ اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت عطا فرما دی سات دن رات بغیر کھائے پیے گزر گئے رائٹ سے رہا نہ گیا اس نے کیا کہ حضرت کچھ کھانے کے انتظام فرمائیے کہ اب جو ہے وہ میں بہت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہوں بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سجدے میں گئے اور اللہ تبار تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی عرض کیا عز و جل اس کافر نے میرے بارے میں حسن زن قائم کیا ہے میری لاج تیرے دستے قدرت میں مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا دعا مانگ کر جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایک خانچہ یعنی طبق موجود تھا یا تشت موجود تھا جس میں دو روٹیاں اور دو گلاس پانی کے رکھے ہوئے تھے کھا پی کر دونوں وہاں سے چل پڑے مزید سات روز گزرنے کے بعد کہیں رکے تو اس راہب نے سدے میں جا کے دعا مانگی دیکھتے ہی دیکھتے ایک تشت نمودار ہوا جس پر چار روٹیاں اور چار گلاس پانی کے موجود تھے اب رحمت اللہ تعالی نے حیرت میں پڑ گئے اور اپنا یہ ذہن بنایا کہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ کھانا کافر کے لیے آیا ہے وہ راہب کہنے لگا یا سیدی کھائیے اور دو باتوں کی خوشخبری بھی سماعت فرمائیے ایک تو میں اسلام قبول کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا دوسری یہ کہ اللہ تبار کا مطالعہ کے یہاں آپ رحمت اللہ تعالی کا بہت بڑا مقام ہے میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی تھی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وار وسلم اگر رسولِ برحق ہیں تو مجھے دو روٹیاں اور دو گلاس پانی عطا فرما اور اگر ابراہیم قباس تیرے ولی ہیں تو مزید دو روٹیاں اور دو گلاس پانی عطا فرما تو دعا مانگ کر میں نے جو ہی سر اٹھایا تو کھانے کا یہ کشت موجود تھا چنا حضرت سیدنا ابراہیم خباس رحمت اللہ تعالی نے یہ سننے کے بعد کھانا تناول فرما لیا اور الحمد وہ نو مسلم ولایت کے اعلی درجے پر فائز ہوا آم. آپ رحمت اللہ تعالی نے تو بلی تھے کہ آپ نے وہ سات روز کس طرح آپ نے گزار لی وہ راہب جو کہ غیر مسلم تھا اس نے سات روز کیسے گزارے سوال تو یہ ہے نا تو یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت کی برکت تھی کہ وہ آپ کی صحبت سے رہ کر اس نے بھی سات روز یوں ہی گزار لیے مزید یہ کہ وہ آپ کی صحبت کی برکت سے اسلام سے مشرف ہوا اور پھر ولایت کے درجے پر بھی فائز ہوا